ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں ہنسی اور اپنی رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے